السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليكم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضة ليلها كنهارها لا يذيغنها إلا إذا كان من الهالكين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اتذى بهذه واستنى بسنته ليوم الدين أما بعض اور اللہ تبارک فی کتاب المجید ولاثر خدک کلناسی ولا والمشف الربمرحَ الله علیہ وحب اللہ مختالن فخور معزز ناظرین و مشاہدین رکمان حکیم علیہ السلام کی آج ساتھی وصیت کی شرح ہے اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے کی جائے گی اس سے پہلے ان کی چھ وصیتیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں اور تفصیل کے ساتھ میں نے اس پر روشنی ڈالی ہے آج کے درس میں جو ساتی وصیت ہے کہ اولا تم سے پھر عردمر رہا کہ تم زمین میں اطرا کر نہ چلو امن اللہ اللہ حکب اللہ مختار انفور اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا انہوں نے اپنے بچوں اپنے بچے کو جہاں بہت ساری چیزوں کی وصیت کی انہیں میں سے ایک وصیت تھی تکبر نہ کرنے کی تکبر کیا ہے تکبر دل کے اندر ایک ایسی زمین اور بری خصلت کا نام ہے جس کے ذریعے انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور دوسروں کی رائے کی قدر نہیں کرتا دوسروں کی نصیحت قبول نہیں کرتا حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اسے قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کی نظر میں دوسرے سب حقیر ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سب سے برتر اور سب سے بڑا سمجھتا ہے اس لیے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور نہ ہی کسی کی بات چاہے کتنی حق کیوں نہ ہو وہ قبول نہیں کرتا ہے اس کا اظہار انسان کبھی زبان کے ذریعے کرتا ہے کبھی ایسی گفتگو کرے گا منہ بنا کر کے منہ پھلا کر کے کہ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان متکبر ہے کبھی انسان کے تصرفات سے اور اس کے احوال سے چیز ظاہر ہو جاتی ہے اس کی حرکتوں سے اس کے تصرفات سے اس کی چال ڈھال سے ان تمام چیزوں سے انسان کے تکبر کا پتہ چل جاتا ہے سب سے بڑا تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق کو قبول نہ کرے حق واضے ہے اس کے پاس اور سب کچھ لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کہ میں ان کی بات کیوں مانوں یہ تو مجھ سے مال میں کم ہے علم میں کم ہے عمر میں کم ہے میں ان کی بات کیوں مانوں یہ سوچ کر کے حق بات کو چھوڑ دیتا ہے حالانکہ وہ نہیں سمجھتا کہ حق سب سے بڑا ہوتا ہے حق سب سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ حق اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوتا ہے لہذا حق سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو حق سے بھی بڑا سمجھتا ہے اور حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اسے قبول نہیں کرتا اس کے لیے مختلف آزار کبھی کبھی تلاش کرتا ہے مختلف بہانے بناتا ہے جیسے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے حق بات رکھ دی جائے لیکن اس کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو آپ نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے کہا کہ مجھے تو اس کی طاقت نہیں ہے تو ہمارے نبی نے کہا کہ لستا طاق اب تمہیں کبھی طاقت نہیں رہے گی تم کبھی دائنِ ہاتھ سے نہیں کھا پاؤ گے میں امن اہوڑکبر دائن ہاتھ سے کھانے سے کس چیز نے اس کو روک رکھا تھا کبر نے غرور نے اور گھمنڈ نے تکبر نے تو راوی فرماتے کہ فرما را فا وہ اپنے منہ تک اپنے دائن ہاتھ کو کبھی نہیں اٹھا سکا ہمارے نبی نے بدوا فرما دی کبھی اپنے داہنے ہاتھ کو منہ تک نہیں اٹھا سکا تو اس نے تکبر کیا کہ دائن ہاتھ سے میں کیوں کھاؤں دائن ہاتھ سے تو کمزور لوگ ضعیف لوگ مسکین لوگ کھاتے ہیں میں کیوں دائن ہاتھ سے کھاؤں تکبر کرتے ہوئے اس سے بعض رہا ہمارے بھی نے بدعا فرما دی جب تک زندہ رہا اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا یہ صحیح مسلم کی روایت یہی تکبر کیا تھا ابلیس نے اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا غرور اور گھمنڈ کیا اور اللہ رب العامن کی بات ماننے سے اس نے انکار کر دیا تکبر یہ ابلیس کی صفت ہے ابلیس کی عادت ہے تکبر کرنا اس لیے جو متکبر لوگ ہوتے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا امام اور ان کا جو اگوا ہوتا ہے وہ ابلیس ہوتا ہے اللہ رب العامن نے فرمایا کہ وہ عزق النالملائکتِ جد العادم فص ابلیس جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے ابا اس نے انکار کر دیا اللہ رب کا صاف حکم سجدہ کرو کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں نہ کسی چیز کی کوئی ضرورت لیکن اس نے صاف انکار کر دیا میں تمہاری بات نہیں مانوں گا وسطبرا اور تکبر کیا وہ کام الکافرین اور کافروں میں سے تھا تکبر کیا میں کیوں بات ان, کی ان کا سجدہ کروں میں تو ان سے بہتر ہوں حضرت آدم کو اس نے حقیر جانا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا انکار کر دیا تو ابلیس نے تکبر کیا حسد بھی کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا آدم علیہ السلام کی اس نے تحقیر بھی کی یہ سارے گناہ اس نے کیے تو یہ تکبر کرنا اس کی مذمت کے لیے ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ ابلیس کی صفت ہے ابلیس کی عادت ہے اللہ رب العالمین نے پرانے مقدس کے اندر ایسے لوگوں کے لیے عیدیں سنائی ہیں جو تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا تلکت آخرہ وہ دار آخرت نہ جاین اللہ فی الارض ولا فسادا ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نہ زمین پر تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی فساد کرتے ہیں زمین پر تکبر نہیں چاہتے وہ گھمنڈ نہیں کرتے زمین پر فساد نہیں چاہتے وہ اللہ عقیبۃ اور مطقیوں کے لیے بہترین انجام ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ متک متکبرین اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم رہ جائیں گے جنت کو اللہ رب العالمین نے متکبرین کے لیے نہیں بنایا اس طریقے سے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اللہ کے سور صلی اللّہ علیہمایہ لاید خرجنت منقانہ فیقل بہ مقال و ضرتِ منقبر وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا غرور اور گمنڈ ہوگا فقار رجلن کسی نے کہا ان نج الاَبنہ فسن الحسنا انسان یہ چاہتا ہے آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کے جوتے اچھے ہوں تو کہ یہ بھی تکبر میں داخل ہے تمہارے بھی نے فرمایا کہ ان نو جمیل ان حکب الجمال اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے لہذا یہ تکبر کے اندر شامل نہیں ہے اللہ یہ کہ انسان تکبر کے طور پر پہنے اور جب کپڑا پہنے تو اس کا لوگوں کے سامنے بیان کرے اور اظہار کرے اور لوگوں پر ترفو کرے تو ایسی صورت میں یہ بھی تکبر کے اندر داخل ہو جائے گا لیکن اگر اس کی نیت نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں ہمارے جوتے اچھے ہوں تو ایسی صورت میں وہ تکبر میں داخل نہیں ہوگا لیکن اگر وہ کپڑا پہن کر کے متکبرین کی چال چلتا ہے اور ان کی طرح گفتگو کرتا ہے منہ بھر بھر کر کے باتیں کرتا ہے لوگوں کو حقیر جانتا ہے اپنا دوسرے قیمتی کپڑا پہن رکھا ہے یہ بھی تکبر کے اندر داخل ہو جائے گا تو بھی فرماتے ہیں کہ یہ تکبر نہیں ہے پھر میں نے کہ اللہ جمیل انی الجمال اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے القبر و بط الحق وغمۃ الناس قبر کیا حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ قبر ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے واضح ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی تکبر میں آ کر کے حق بات نہیں مانتا وہ یہ تکبر کی سب سے گندی مثال ہے اور یہ بہت گندی صفت ہے کہ انسان کسی بھی وجہ سے حق کا انکار کر دے اور اپنے آپ کو حق سے بڑا سمجھے اور لوگوں کو حقیر جانے جو متکبر ہوتا ہے وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور یہ اس کی ایک پہچان ہوتی ہے تکبر کی دلیل ہوتی ہے لوگوں کو حقیر جاننا حقارت کی نظروں سے لوگوں کو دیکھنا ان کے رائے مشورے کو اہمیت نہ دینا اور ان کو خاطر میں نہ لانا ان کی طرف توجہ نہ کرنا اور انہیں کچھ نہ سمجھنا یہ ساری چیزیں تکبر کی علامات ہوا کرتی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو حق کا انکار کر دینا یہ میرے بھائیو یہ تکبر کی یعنی خطرناک مثال ہے کہ انسان حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی انکار کر دے آپ یہاں غور کریں کہ ہمارے بھی لفظ ذرہ استعمال کیا ہے۔ ذرہ کچھ لوگوں نے کہا کہ چھوٹی سی چھوٹی چونٹی کو کہا جاتا ہے اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ذرہ سمراد یہاں پر سورج کی شعاؤں میں چمکنے والے جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں جو صرف روزنے دیوار سے نظر آتے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی کوئی مقدار نہیں ہوتی بہت ہلکے پھلکے معمولی بہت باریک اتنی مقدار بھی جی اللہ رب العامین کو پسند نہیں ہے کہ انسان غرور کرے تکبر کرے یہ تکبر اللہ رب العامین کے لیے صفتِ کمال ہے اور بندوں کے لیے نقص ہے ہر بندے کے اندر کمی ہے کمال اللہ رب العامین کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے تو کس بات پر تکبر کرتا ہے کس بار پر غرور گھمن کرتا ہے تو لہذا تکبر کرنے والے کے بارے میں فرمایا اگر ذرہ برابر بھی اس کے دل کے اندر کبر ہوگا جنت کے اندر نہیں جائے گا اگر یہ تکبر ایسا ہوگا جسے بڑا کفر کہا جاتا ہے جو ابلیس کا تھا یا اس طریقے سے سابقہ جو قومیں تھیں ان کے پاس امبیا آئے لیکن انہوں نے غرور گھمنڈ میں باتیں قبول نہیں کی اگر یہ کفر کا تکبر ہے تو ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا لیکن اگر یہ کفر عملی ہے یہ تکبر عملی ہے تو ایسی صورت میں وہ اگر جہنم میں جائے گا تو جہنم سے نکل کر کے آئے گا اگر اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو اگر توحید خالص اس کے اندر رہی ہوگی شرک نہیں کیا ہوگا اور یہ عملن تکبر اس نے کیا ہوگا اس کے ایمان کا تکبر نہیں ہوگا دل کا تکبر نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں یعنی جو ابلیس کا تکبر تھا کفر وینات کا تو ایسی صورت میں وہ جہنم سے نکل کر کے آئے گا تو الغرض سخت وعید ہے تکبر کرنے والوں کے لیے جو تکبر کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بڑا گناہ ہے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ تکبر کرنا بھی ہے اس طریقے سے حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے وسلم سے سنا فرماتے ہوئے اللہ اخبر قمب علی نار کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جہنم میں کون جائے گا یا جہنمی کون ہوں گے تمہاربی نے فرمایا کل ات ال جوادن مستقبر یہ سی بخار مسلم کی روایت ہے کہ ہر سرکش فسادی تندخو اور فتیین ات کہتے ہیں سرکش کو فتنہ پرور کو فتیین آدمی کو فسادی آدمی کو اور جواز کہتے ہیں بقیل اور کنجوس کو یعنی جو سرکش ہوگا فسادی ہوگا اور جو بخیل اور کنجوس ہوگا یا اطر اطرا کر چلنے والا ہوگا تو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا ایسے ہی مستقبر جو گھمنڈی مغرور اور متکبر ہوگا وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا یا جہنمیوں میں سے ہوگا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ تکبر یہ بڑا گناہ ہے جی اور جنت جنت میں جانے سے ایک بڑی رکاوٹ ہے تکبر کرنا اسی حدیث کے اندر جو بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہمارے بی نے فرمایا کہ اللہ جن کیا میں تم لوگوں کو جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کلن ہر کمزور انسان یا جسے لوگ کمزور سمجھیں وہ انسان چاہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو جسمانی اعتبار سے کمزور ہو یا کسی اور اعتبار سے کمزور ہو لوگوں کی نظروں میں کمزور ہے مسکین ہے اور محتاج ہے لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے اور لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے لیکن اقسم اللہ اگر وہ قسم کھائے اللہ تعالیٰ کی تو قسم کو پوری کرتا ہے تو ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے یعنی جنت کے اندر کمزور لوگ جائیں گے جو متکبر ہوں گے وہ جہنم کے اندر جائیں گے اور اس طریقے سے ابو سید الخدی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ مربی نے فرمایا احتجت نا جنت و جنت اور جہنم نے آپس میں احتجاج کیا تو جہنم نے کیا کہا فی الجبارون اور میرے اندر تو سرکش اور متکبر لوگ رہیں گے یعنی بڑے بڑے لوگ سرکش اور متکبر گھمنڈی اور مغرور قسم کے لوگ ہمارے پاس رہیں گے وقالت جن اور جنت نے کیا کہا فی دوحفہ الناس ہوں میرے اندر کمزور لوگ ہوں گے مسکین لوگ ہوں گے نادار کمزور ضائف مشکل قسم کے لوگ میرے اندر رہیں گے دون, دونوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی تو اللہ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا ان نقل جنت و رحمتی اے جنت تو میری رحمت ہے ار ہم و بکا من اشا. میں جس کے لیے چاہوں گا تیرے لیے رحمت کروں گا وہ ان نکنار و اے اور اے جہنم تو میرا اداب ہے وہ ادیب وکی من اشا میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا اسے عذاب دوں گا بولے کلئی کما اور تم دونوں کا میرے اوپر بھرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جنت کو بھی بھرے گا اور جہنم کو بھی بھرے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو آپ دیکھیں جہنم کے اندر کون جائیں گے متکبر قسم کے لوگ جائیں گے مغرور قسم کے لوگ جائیں گے گھمنڈی اور جنت کے اندر کمزور متوازے خاکسار جنہیں لوگ بہت معمولی سمجھتے ہوں جنہیں معاشرے کے اندر کوئی اہمیت نہ ہو لیکن وہ دین کے پابند ہیں کتاب و سنت کے پابند ہیں توحید و سنت کے پابند ہیں سلب سارین کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو میرے بھائیو تکبر یہ جنت میں جانے سے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اس طریقے سے بحر اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے جو مقررہ وصول ہیں اس کے مطابق ہوگی یعنی کہ اللہ تعالی جس کو چاہے جنت میں جس کو چاہے میں نہیں مطلب یہ ہے کہ جو جنت کا مستحق ہوگا اپنے اعمال اور عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جس نے شرک کیا ہوگا اور بڑے بڑے گناہ کیا ہوگا توبہ نہیں کیا ہوگا اس نے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے داخل وہ کرے گا کیونکہ اسی کا مستحق ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی شرک کیا اور شرک کرنے والوں پر اللہ ابامی نے جنت کو حرام کر دیا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے لہذا اللہ ابام کی مشیت جنت کے لیے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے حکموں کے پابند ہوں گے دین دار ہوں گے موحد ہوں گے متبع سنت ہوں گے اور جو بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے اور توبہ نہیں کیا ہوگا یا شرک کیا ہوگا توبہ نہیں کیا ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہوگی اور بڑے شرک کرنے والے کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس طریقے سے اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہمارے نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیلیہ القیامہ اعلام منجر ادار و بطرہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کو نہیں دیکھے گا جو اپنے کپڑے کو تکبر سے گھسیٹتا ہے اسے بخاری سے مسلم کردار یعنی کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے غرور اور گھمنڈ میں تکبر میں رکھتا ہے یہ بھی تکبر کی پہچان ہے کہ انسان اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تکبر میں اسی لیے انسان اگر اچھے لباس پہنتا ہے خوبصورت لیکن تکبر کے طور پر پہنتا ہے تو بھی اس کے لیے حرام اور ناجائز ہوگا کیونکہ کبیرا گناہ کے اندر شامل ہو جائے گا لیکن اگر یہ چاہتا یہ ہے میرے کپڑے صاف رہیں اچھے رہیں ستھرے رہیں لیکن اس کے اندر کوئی گھمن نہیں کوئی تکبر نہیں ہے تو یہ اچھی چیز ہے اور اسلام کے اندر یہ مطلوب ہے تو انسان اگر اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے گھسیٹتا ہے تکبر کے لیے تو اس کے لیے بہت سخت وعید ہے اس لیے مردوں کا کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں اگر آدمی بغیر تکبر کے رکھتا ہے فیشن میں رکھتا ہے تکبر اس کے دل کے اندر اس کی عادت ہے اور یوں ہی کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے توجیز کے اندر آتا ہے کہ اتنا حصہ کپڑے کا ٹخنے کے نیچے ہوگا اتنا حصہ جہنم کے اندر جلے گا اور اگر انسان تکبر میں غرور اور گھمنڈ میں اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے سخت وعید آئی اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے مسلم کی روایت ہے صلاح اللہ محم اللہ یوم القیامہ ولاء الدکیم ملائمدالیم ولحم اداب العلیم تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ ابامن قیامت کے دن نہ بات کرے گا نہ ان کی طرف نظر کرے گا نہ ان کا تذکیہ کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا کون تین لوگ ہیں المسبل یزارہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا المنان اور احسان جتلانے والا کسی پر صدقہ کیا یا کچھ نیک کام کیا احسان تو احسان چلاتا ہے وہ احسان جتلاتا ہے تو احسان جتلانے سے انسان کا صدقہ نیکیاں برباد ہو جاتی المنفی کو سلاتے ہو بالحل فلکا دن اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے اپنے سامان کو بیچنے والا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے کہ میں نے اللہ کی قسم اتنے میں سامان خریدا ہے حالانکہ سامان اس سے کم میں خریدا رہتا ہے اور اس طریقے سے ایب چھپاتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے جی تو جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے مال کو بیچنے والا یہ بھی سخت جرم کرتا ہے اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا دردناک عذاب ہوگا انہی میں سے اپنے کپڑوں کو ٹہنوں سے نیچے رکھنے والا تو اگر انسان غرور گھمنڈ میں رکھتا ہے تو اس کے لیے سزا ہوگی اور لیکن اگر انسان ایسی رکھتا ہے تو اسی صورت میں جتنا حصہ نیچے ہوگا اتنا جسم کا حصہ سمجھ لیجئے جہنم کے اندر جائے گا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ میں نے فرمایا یہ ساری حدیث تکبر کی مذمت میں تب تکبر شریعت کے اندر کس قدر جرم ہے کہ ابو ضل اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم علیہمایا صلاح صلی اللہ یوم القیامہ ولا اللہیامہ ولا ملائم بلّیم وََ, و, و عذاب العلیم تین ایسے لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا نہ ہی ان کا تذکیہ کرے گا نہ ان کی طرف رحمت کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا شیخن زانی بوڑھا زانی جو بوڑھا ہو گیا ہے اور لیکن اس کے باوجود بھی ذنا کا ارتقاب کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ جوان رہا ہوگا تو کس قدر حرام کام اس کا انتخاب اس نے کیا ہوگا تو بڑھاپے میں بھی وہ زنا کرتا ہے تو ایسے آدمی سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا وہ ملکن ان اور جھوٹا بادشاہ جھوٹ کا سہارا وہ لیتا ہے جو کمزور ہوتا ہے یہ تو طاقتور ہے اس کے پاس حکومت ہے بادشاہ لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹ بولتا حالانکہ جھوٹ سب کے لیے حرام ہے لیکن اس کے لیے اور حرام ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے جھوٹ تو کمزور بولتا ہے اپنی جان بچاتا ہے یہ تو ملک کا بادشاہ ہے لوگ اس کی بات سنتے ہیں اس کے پاس طاقت ہے لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے والے بادشاہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی طرف نظر رحمت کرے گا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا وہ آئل المستقبر اور گھمنڈی فقیر متقبر فقیر فقیر ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے مانگ کر کے کھاتا ہے یا محتاج ہے, غریب ہے لیکن پھر بھی تکبر کرتا ہے اس کے پاس فخر کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے آدمی عام طور پر مان لیجئے مال پر اسے فخر ہے یا کسی اور دوسری چیز پر اسے فخر ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے غریب انسان ہے لیکن اس کے باوجود بھی تکبر کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ متکبر صرف مالدار ہو سکتا ہے متکبر فقیر بھی ہو سکتا ہے اور مجبور انسان بھی متکبر ہو سکتا ہے جی تو تکبر ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے اور بڑی زمین خسرت ہوتی جیسا کہ میں نے تکبر کی تعریف میں شروع میں بتایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ متکبر فقیر یہ کیا ہے یہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس طریقے سے ابو ہے اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اصل نے فرمایا عز و ازاری عزت میرا پہناوا پہناوا ہے ولکی برو ولکی بریا اور ادائی اور بڑائی میری چادر ہے تو میں یوں جو بھی ان میں سے کوئی چیز بھی مجھ سے کھینچے گا میں اسے عذاب دوں گا یہ صحیح مسلم کے روایت تکبر انسان کو زیب ہی نہیں دیتا یہ اللہ اقبام کی, کی چادر ہے بڑائی کرنا عزت اللہ تعالیٰ کا پہنا پہناوا ہے لہذا اگر کوئی آدمی اس کو چھیننا چاہتا ہے اور وہ خود تکبر کرنا چاہتا ہے اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ اللہ ابراہین اسے آزاد دے گا اور انسان کے پاس جو بھی طاقت دنیا کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہی ہے انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے مال دیا یا اللہ نے اسے طاقت دی یا اسے اللہ ربرامن دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کیا تو اس پر اللہ ابرامین کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن شکر ادا کرنے کے بجائے انسان تکبر کرتا ہے بھول جاتا ہے کہ دیا ہوا اللہ ببرامین کا ہے دنیا میں ہزاروں قسم کروڑوں قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس نعمت سے محروم ہیں اللہ نے آپ کو دیا اللہ کا شکر ادا کیجیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس سب زیادہ علم ہے آپ سب زیادہ قلب اور سوجھ سوج والے ہیں دنیا میں آپ سے بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں زیادہ علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں بڑے بڑی ڈیوریوں کے لوگ مالک ہیں بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس مال نہیں ہے اور ان سے کم علم رکھنے والے کم تجربہ رکھنے والے مان لیجئے کم سوجھ بوجھ رکھنے والے ان کے پاس مال ہیں. یہ اللہ تعالی جس کو چاہتا دیتا ہے ذرا فضول التی ہے میشا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالی جس کو چاہتا عطا کرتا ہے کبھی ایک فقیر انسان بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتا جی یہ اللہ تعالی جس کو جو چاہتا عطا کرتا ہے یہ اللّہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اسے انسان کا اس میں اپنا کوئی زیادہ کردار نہیں ہے اسے انسان کس بات پر غرو کرتا ہے کس بات پر انسان گھمن کرتا ہے اس سے بھی زیادہ دنیا کے اندر علم والے عقل اور شعور رکھنے والے موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ مال ان لوگوں کے پاس نہیں ہے تو انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو حقیق اور مجبور سمجھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مال اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے جو بھی نعمت اس کے پاس ہے جس کی بنا پر وہ غرور کرتا ہے گھمنڈ کرتا ہے تکبر کرتا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ چیز دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چھین بھی سکتا ہے اللہ البرامین جس کو چاہے بادشاہ بنا دے جس کو چاہے فقیر بنا دے اللہ چاہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے رسوائی دے اللہ ہر براہین کے ہاتھ میں اللہ کے فضل اللہ. اللہ کا اللہ کے اختیار میں لہٰذا کبھی بھی انسان کو شیخی نہیں کرنا چاہیے تکبر نہیں کرنا چاہیے سلما بن اخوا فرماتے ہیں کہ اللہ کے سر صلی اللہ وسرمایہ لا لادار رضحب و بنب سید حتباف الجبرین کی آدمی برابر تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے متکبرین میں لکھ دیا جاتا ہے سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے فعوشی بہوم آشا پھر اسے وہی سزا ہوگی جو سرکش لوگوں کو ہوتی ہے وہی سزا اسے بھی دی جائے گی کیونکہ انسان تکبر کرتے کرتے متکبرین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس لیے انسان پرہیز کرے تکبر کرنے سے اور انسان تکبر کیوں کرتا ہے انسان کیوں تک عبر کرتا انسان اپنی خلکت پر غور کرے کہ اللہ رب الام نے کس طریقے سے ہماری اور انسان کی تخلیق کی ہے انسان پیشاب کے دو راستوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے دو راستوں سے پیدا ہوتا ہے پیشاب کے دو راستوں سے انسان کی تخلیق ہوتی مرنے کے بعد سب مٹی کے اندر جاتے ہیں کس بات پر انسان غرور کرتا ہے انسان اگر اپنی خلقت پر غور کر لے اور اس طریقے سے اپنے انجام پر غور کر لے تو انسان کبھی تقبر نہیں کرے گا تو تکبر میرے بھائیو بہت سخت جرم ہے حرام ہے بڑا گناہ ہے شریعت کے اندر مومن متکبر نہیں ہوتا ہے مومن کے اندر توازو ہوتی ہے خاص ہوتی ہے اللہ رب ربان نے فرمایا مومنوں کے بارے میں کہ امشونہ الہونہ وہ زمین پر وقار کے ساتھ چلتے سکون کے ساتھ چلتے ہیں تکبر نہیں کرتے ان کی چال میں گھمنڈ نہیں ہوتا اور وہ اس طریقے سے بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں اور زمین پر چلتے اور اللہ کے سر صلی اللہ علیہ سے نمایا کہ امّہ الیہ اللہ رب العامی میری طرف رہی کی ہم توازہ ہو کہ تم سب کے سب لوگ توازو اختیار کر لو خاک خان بن جاؤ حت علی فر عہد العلیٰ عہد تاکہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے الابغ عہد العلیٰ عہد اور کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے انسان کیوں کسی پر فخر کرتا ہے تو انسان کسی پر ظلم کرتا ہے کیونکہ انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے اگر انسان سب کو برابر سمجھے تو کبھی انسان کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا کبھی انسان اس کے اوپر فخر نہیں کرے گا لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے جی اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اس لیے انسان غرور اور گھمنڈ میں دوسروں پر فخر کرتا ہے اور دوسروں پر ظلم کرتا ہے اس لیے انسان کو ہمیشہ تواز اختیار کرنا چاہیے ہمارے نمونہ ہمارے رہبر ہمارے پیشوا ہمارے امام جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو متکبرین ہیں ان کا سمجھ لیجئے کہ امام بھیا ان کا جو پیشوا ہے وہ ابلیس ہے اور جو متوازے اختیار کرنے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں کے رہبر اور پیشوا ہمارے عربی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ ہم سب کے لیے قدوہ اور نمونہ ہے آپ دیکھیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ کے اندر کتنا توازو تھا کتنی خاک ساری تھی آپ بچوں کے ساتھ سے گزرتے تھے تو آپ ان کو سلام کیا کرتے تھے ایک لومڑی آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے جہاں چاہتی آپ کو لے کر کے چلی جایا کرتی تھی آپ جب کھانا کھاتے اپنی انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے اور اس طریقے سے کبھی آپ نے اپنے نفس کے لیے انتقام نہیں لیا اور اپنے جوتے خود ٹانکتے تھے کپڑے پھٹ جاتے اپنے کپڑے خود سلا کرتے تھے بکری کا دودھ خود دہا کرتے تھے گدھے پر سوار ہو جاتے تھے جانوروں کو چارہ دیا کرتے تھے اور اس طریقے سے نوکر مسکین فقیر غریب لوگوں کے ساتھ آپ کھانا کھایا کرتے تھے بیواؤں رتیموں کی مدد کے لیے ان کے ساتھ جاتے تھے ہر ایک کی دعوت قبول کیا کرتے تھے جس سے بھی ملاقات کرتے اس کو سلام کیا کرتے تھے سب کا حق ادا کرتے تھے سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آتے تھے اور جو کمزور ہوتا تھا اس کا اور زیادہ خیال رکھتے تھے ہمارے نے فرمایا جب تم لوگ مجھے تلاش کرو نہ پاؤ تو مجھے غریبوں میں تلاش کرو غریبوں کے ساتھ تلاش کرو ہمارے بھی نے غریبوں کا خیال رکھنے والوں کے لیے کتنی جنت کی بشارت دی کہ جو بیوہ اور یتیم اور مسکین کا خیال رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں سی ہوگا جیسے انگلیاں ایک ساتھ رہتی تو غریبوں کا خیال رکھنا ہے ان پر فخر نہیں کرنا ان پر غرور گھمن نہیں کرنا وہ بیچارے مسکین ہیں ان پر فخر غرور کرنے سے خود آپ کے مقام کو سمجھتے ہیں وہ خود آپ کی عزت کرتے ہیں لوگ ایسے لوگ ان پر فخر کرنا غرور گھمن کرنا یہ کسی مومن کے لیے نہیں ہے یہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے یہ سیب نہیں دیتا ہمارے نمونہ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے انسان کو تکبر سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے آپ سے بڑھ کر کون ہے آپ کائنات کے سردار اللہ کے بعد آب ہی کا مقامہ مرتبہ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے توازوں کے ساتھ ان کی زندگی گزاری چٹائی پر آپ سویا کرتے تھے آپ کے جسم مبارک پر نشان بن جائے کرتے تھے اس قدر آپ نے انتوازوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے خاکساری کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری لہٰذا ہمیں بھی خاکسار بننا چاہیے تواز کرنے سے انسان کو عزت ملتی ہے دنیا کے مقام ملتا ہے متکبر کا مقام نہیں ہوتا متکبر اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھے لیکن لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت نہیں ہوتی لوگوں کی نظروں میں وہ گرا انسان ہوتا ہے لوگ منہ پر کچھ بھی اس کے سامنے کہیں اس کے ڈر اور خوف سے لیکن پیٹھ پیچھے سب اس کی برائی بیان کرتے ہیں. سب اسے برا جانتے ہیں اس لیے اے متکبر کو معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں ملتا ہے گالیاں لوگ اسے دیتے ہیں اسے برا بھلا لوگ کہتے ہیں اس کی برائی لوگ بیان کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو جو کچھ بھی سمجھے اس لیے تواز اختیار کرنا انسان کے لیے ضروری انسان کے اندر توازن کیسے پیدا ہوگا اس کے بہت سارے اسباب ہیں انسان سے تکبر اور غرور کیسے دور ہوگا اس کے بہت سارے اسباب ہیں پہلا سبب تو یہ ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ انسان اپنی خلقت پر غور کرے کہ انسان کو کس طریقے سے اللہ نے پیدا کیا حقیر ماد صلی اللہ انسان کو پیدا کیا جی اور اپنی ماں کے پیٹ میں اس کی جو خوراک بنتی ہے آپ دیکھیں کیا خوراک بنتی پیشاب کے ذریعے سے اور پیدا ہوتا ہے دو پیشاب کے ذریعے سے راستوں سے جیسا کہ بڑے بڑے سبب اور جو دیندار لوگ تھے انہوں نے یعنی ایک انسان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اس طرح کی مثال دے کر کے سمجھایا جی تو انسان اپنی خلقت پر غور کرے کہ کس طریقے سے اس کی ولادت ہوئی ہے کس طریقے سے پیدا ہوا ہے نمبر دو جو تندرست ہیں محتاج لوگ ہیں ان کے ساتھ انسان زیادہ زیادہ وقت گزارے ایسے لوگوں کے ساتھ رہے تب انسان کا جو قبر غرور ہے وہ چیز ختم ہوتی ہے اور انسان کے اندر توازو پیدا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے نمبر تین انسان اپنا کام خود کرے بازار جائے سامان ڈھو کر کے خود لائے اپنی پشت پر اپنے سر پر لاد کر کے سامان خود لائے اور لوگوں کے سامنے سے چل کر کے آئے تاکہ معلوم ہو اور اس کا غرور ٹوٹے اس کا گھمن ٹوٹے لوگوں کے سامنے اس طریقے سے کرے گا تو یہ بھی ایک ذریعہ جس سے انسان اپنے آپ کو غرور اور گھمنٹ سے بچا سکتا ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بری خسرت سے بچائیں کیونکہ بری خسرت یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے جنت میں جانے سے نمبر پانچ انسان متکبرین کے انجام پر غور کرے جو متکبر ہیں مغرور اور گھمنڈ قسم کے لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہوگا ان کا انجام بتایا گیا شروع میں تو ان کے انجام پر غور کرے کہ اس کا بھی انجام وہی ہوگا اگر اس کے اندر غرور ہوگا تو ان تمام چیزوں کو اپنا کر کے انسان اپنے آپ کو اس بری عادت سے اور بری خصرت سے بچا سکتا ہے اور تکبر دو طرح کا ہوتا ہے ایک تکبر تو ایسا ہے جو بڑا کفر ہے جس کو کفر تکبر کہا جاتا ہے تو ابلیس کا تکبر تھا جس نے کا رب العالمین کا حکم ماننے سے انکار کر دیا کُلی اور انکار کر دیا اور تکبر کیا کیا نہیں مانیں گے ہم آپ کی بات پر. اگر انسان کے اندر اس طرح کی بات ہے تو یہ بڑا تکبر ہے بڑا کف رہیے ایسا کرنے والا ہمیشہ میں ہمیش جہنم کے اندر رہے گا قوم نور نے بھی نور اسلام کی بات اسی لیے نہیں مانی تھی اور جو بھی قوم گزری ہیں انہوں نے تکبر ہی میں یہ بڑا تکبر تھا ان کے پاس انہوں نے بات نہیں مانی اور اس طریقے سے کفر ہی پر رہے اور کفر کی حالت میں لوگ مر گئے اس لیے بڑا تکبر کرنے والا جو کفرے تکبر کہلاتا ہے وہ انسان ہمیشہ میں جہنم کہنے جائے گا کیونکہ بڑا کف رہی ہے اور ایسا انسان کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا اور ایک دوسرا جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں فلیوں میں جدونا عذاب الہن فلیوں میں تجدونا عذاب الہن بما کن تم دستبرون آج کے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا رسوا کن جو دنیا کے اندر تم تکبر کیا کرتے تھے فی حق زمین میں ناحت تکبر کرتے تھے وہ بما کن اور جو تم فسق کرتے تھے اس کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے رسوا کن عذاب جہنم کا عذاب تو کفر تکبر ابلیس کا جو کفر تھا وہ تکبر اگر کسی کے اندر رہتی ہے بڑا کفر ہے اور الیہ عظم اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اسے یہ بہت بڑا کفر ہے اور یہ جنت میں جانا اس کے لیے دائمی رکاوٹ ہے اور یہ کفر کفر اصغر ہوتا ہے کفر اصغر ہوتا ہے چھوٹا کفر جو عمل کے اندر ہوتا ہے عقیدے کے اندر نہیں ہوتا تو کفر اصغر چھوٹا کفر اگر کسی کے اندر ہے تو اسی صورت میں وہ اگر جہنم کے اندر جائے گا بھی تو اسے جہنم سے نکالا جائے گا بشرطیکی وہ موحد ہو اور اس نے شرک نہ کیا ہو تو کیونکہ کفر اصغر کرنے والا وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا جیسے شرک اصغر کرنے والا جہنم کے اندر نہیں رہے گا ہمیشہ آمیش ایسے چھوٹا کفر کرنے والا بھی جہنم کے اندر نہیں رہے گا اگر گیا بھی وہ تو اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو اس طریقے سے یہ دور قبر کی دو قسمیں ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قبر نہیں ہیں جیسے انسان کے اچھے کپڑے اچھے جوتے اچھا لباس یا انسان کے پاس اچھا صاف ستھرا کشادہ گھر یا انسان کے پاس اچھی اور کشادہ سواری آرام دہ سواری یا اس طریقے سے اچھا کھانا پینا حیثیت بھر اس شراب سے انسان کو بسنا چاہیے تو یا انسان اچھی اور عمدہ تعلیم کے لیے اچھے اسکول کا انتخاب کرتا ہے یہ ساری چیزیں یہ قبر کے اندر نہیں آتی ہے آج موبائل ہے انسان ضرورت کے لیے موبائل لیتا ہے اچھا موبائل لیتا ہے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو اور یعنی اس موبائل کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے کر سکے اور اسے پروگراموں کو سن سکے لوگوں کو بھیج سکے تو ایسی صورت میں اچھا کوئی انسان موبائل رکھتا ہے تو یہ قبر کے اندر نہیں آئے اللہ یہ کہ اگر اس کا مقصد ہی ہو اگر اس کا مقصد ہے تو جیسے انسان اگر اچھا کپڑا پہنتا ہے تو یہ قبر نہیں ہے لیکن اگر وہ پہن کر کے لوگوں پر تکبر کرتا ہے اور فخر ظاہر کرتا ہے اپنے کپڑے سے یا موبائل کے ذریعے سے لوگوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا بڑا موبائل ہے اتنا قیمتی موبائل ہے فخر کرتا ہے اس کے ذریعے سے تو یقیناً بات ہے یہ بھی قبر کے اندر داخل ہوگا اور یہ کے قفرِ عملی ہوگا یہ چھوٹا کفر ہوگا یہ عقیدے کا کفر نہیں ہوگا تو یہ بھی یعنی یہ اس چیز کا انسان کو دھیان رکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب لوگوں کو تکبر سے بچائے اللہ رب العلام کبر غرور سے ہم لوگوں کو بچائے یہ بہت بری خصلت ہے یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے اللہ ہی کے لیے اللہ کی شفت ہے اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے کسی انسان کے لیے تکبر کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں چاہے اس کا کتنا ہی اونچا مقام کیوں نہ کتنا ہی بڑا مرتبہ کیوں نہ کتنا ہی علم اس کے پاس کیوں نہ کتنی ہی مال و دولت اس کے پاس کیوں نہ یہ غرور گھمن انسان کے لیے جائز نہیں ایک لمحے کے اندر ساری چیزیں اس کی ختم ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ چاہے سارے چیزوں کو ایک منٹ کے اندر چھین لے دنیا میں کتنے بادشاہ تھے ان کا حکم چلتا تھا ایک یعنی ان کی کسی بات کی نافرمانی کر نہیں سکتا تھا انسان لیکن دیکھئے کس طریقے سے ان کی موت ہوئی کس طریقے سے ذلیل و الخار ہوئی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے وہی سب کو مار وہی سب کو یعنی عزت دینے والا یا ذلت دینے والا ہے اس لیے انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور تکبر غرور نہ کرے اور اگر کوئی چیز کے اندر ایسی پیدا ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر قائم رکھے امین جداکم اللہ خیر وصل صلی اللہ علیہ محمد والمین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ